یہ اس لیے کہ اللہ کسی قوم سے جو نمتن انہیں دی تھی بدلتا نہ ہو جب تک وہ خود نہ بدل جائیں اور بے شک اللہ سنتا جانتا ہے